اس سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائی ہے حضور پاک صاحب لولاخ سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد آلہ وبارک وسلم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد ہر بدھ کو مغرب کی نماز کے بعد تقریباً آٹھ بجے ہمارا یہ سلسلہ براہ راست خوابوں کی تعبیر نشر ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی کالز جو آپ نے ریکارڈ کروائی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں انہیں اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں اس کے علاوہ ان کی تعبیروں کو ممکنہ صورت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ نیکی کی دعوت وظائف اور مدنی پھول بھی ہم سمجھنے کی اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں محترم پیارے اسلامی بھائیوں خواب کے بارے میں علماء معبرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی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 کر رہا ہے اور آپ کو انسیت پہنچا رہا ہے تو یوں بسا اوقات خواب کی تعبیر بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے اسی طرح فرعون نے خواب دیکھا حضرت موسی علیہ سلاۃ اسلام کو بڑی تکالیف دیا کرتا تھا فرعون نے کیا خواب دیکھا فرعون نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی اس کا پورا ایک مجمع تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا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 حالانکہ ابن ابیاس کافر تھا مشرق تھا اور کافر و مشرق تو کبھی بھی جنت میں آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے اللہ تبارک مطالعہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا شرک کو معاف نہیں فرماتا تو مشرق کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا سرکار علیہ السلاۃ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ابن ابیاس جنت میں ٹہل رہا ہے آپ نے اس کی تعبیر اگلے روز یہ ارشاد فرمائی کہ ابن ابھی آج سے ملتا جلتے ایک اور صحابی جن کی شکل ابن ابھی آج سے ملتی جلتی تھی ان کا نام تھا آتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ تعبیر اس کے لیے ہے یعنی یہ جنت میں پہل رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھے صحابی تھے تو بعض اوقع دکھایا کچھ جاتا ہے اور تعبیر اس کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی اس کے علاوہ کسی اور شخص کے حق میں ظاہر ہوتی ہے یہ بات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم بھی آپ کو تعبیر بتاتے ہیں مثلا کسی شخص نے اپنا خواب ریکارڈ کروایا ہم نے تعبیر بتائی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اب وہ یہ سوچے کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت میری عمر ہی ستر سال ہے اور تعبیر تو بیان کی گئی ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوگی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 اور میں دیکھا ہے خواب میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سویا تو میں دیکھا تھا کہ میں گھر کے دروازے میں کھڑا ہوں اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کو بخش کرے ان کی مسرت فرمائے اللہ جنت انہیں نصیب فرمائے وہ دروازے میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے بڑے بھائی کو ایک نوٹوں کی گدی وغیرہ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور وہ ان کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں میرا چھوٹا بھائی کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں اور میں ان کے بالکل روبرو کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں جن میں کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا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 اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں ہم سب کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں محمد عثمان باز راجی سے یاد کر رہا ہوں میں الحمدللہ للہ گیارہ بارہ تیرہ جون کو مجنی میں سفر پر تھا اس دوران میں گنا سے زیادہ تر اپنی پریشانی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتا رہا دوسرے دن جب اساقو چارج کے بعد آرام کا وقت ہوا تو میں نے خواب دیکھا نئی گاڑی کے سامنے کے بال تو کالے ہی ہیں لیکن پیچھے کے بال یعنی گدن والی سائڈ کے سفید ہو گئے ہیں اور میں انہیں آئینے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا ہوں تو آپ سے حرضے کے بارے میں میری رہنمائی کرنا محمد عثمان اطاری نارتھ ناز باب المدینہ کراچی ماشاءاللہ آپ نے گیارہ بارہ تیرہ جون کو مدنی قافلے میں سفر کیا اور کافلے کے دوران آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر آپ نے پوچھی ہے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 گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو سفر کیا تھا تقریباً ایک مکمل ہونے والا ہے اگر آپ نے اس ماہ کا سفر نہیں کیا جلدی جلدی دوبارہ سفر کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے اس مہینے دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھا کہ خواب کی تعبیر کیا آپ نے اپنی گاڑی کے کالے بالوں کو سفید دیکھا اگر گاڑی کے بال سفید دیکھے جائیں تو اس کی مختلف تعبیریں ہیں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 اب آپ نے یہ دیکھا قافلے میں تھے اور وقفہ آرام کے وقت آپ نے گاڑی کے بالوں کی سفید دیکھی اللہ تبارہ کو بتا اس کی اچھائیاں آپ کے لیے کر دے اور اس کی برائیاں آپ سے پھیر دے تو تعبیر بیان کی گئی ایک بزرگی بھی ہے اور ایک عز بھی ہے بزرگی یقیناً اچھی تعبیر ہے اور عز یہ بری تعبیر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھی تعبیر کر دے اور بری تعبیر کو پھیر دے ہمارے لیے ہماری آپ کے لیے یہی دعا ہے دونوں تعبیر ارد کر دی گئی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 حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں ضلع جھیلم سے بات کر رہا ہوں میرا نام غلام حسین ہے جن مجھے خواب یہ ہے پہاڑ ہے پہاڑ کے اندر جو ہے نا آدمی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اکثر نظر آتے ہیں وہ دو تین دن کے بعد یہ خواب آتی ہیں مجھے لیکن میں ان کو چہرہ نہیں پہچان سکتا چہرہ نظر نہیں آتا ان کا میں کی مہربانی تعدید مجھے بتا دیں غلام حسین بھائی ضلع جل جہلم پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اندر آدمی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں چہرہ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 دیکھیے میرے پاس آگے بیٹھ گئے دونوں کے پاؤں باندھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو سے پکڑ دونوں لیے پھر بعد میں آگ پھول گئی بس یہ خواب غلام جعفر بھائی نے ہمیں اپنا خواب یہ سنایا کبوتر دیکھے انہوں نے سفید کبوتر مگر پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں تو غلام جعفر بھائی ماشاءاللہ آپ کا خواب مبارک ہے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 السلام علیکم میرا نام زبیر ہے اور میں لاہور لاہور سے بات کر رہا ہوں مجھے خواب آیا تھوڑے سال تک کہ میں فوت ہو گیا ہوں میں اوپر آسمانوں کے وہاں پہ چلا جاؤں میرے وہاں میں مجھے ایک آدمی ملے ہیں میرے ساتھ وہ اور ہم دونوں وہاں پہ کنواں کنویں کے پاس ہم دونوں بیٹھے ہیں اور میں کسی وجہ سے کنواں میں گر گیا ہوں اور میں اپنے یہاں پہ نیچے اپنے گھر میں آ گیا ہوں ادھر میرے دادا بہو کا اجرا ہے میرے دادا ابو پیر تھے ان کا اجرا ہے میں آ کے گر گیا ہوں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 اس سے میں صرف یہ آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چاند ہے یہ ماں ہے حضرت یوسف علی سلاۃسلام کا خواب یہاں اس آیت میں چوتھی آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کو یوسف علی لی ساجدین یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ ستارے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیکھے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 میرا نام عظیم ہے میں لاہور سے بول رہا ہوں یہ خواب میں جو نام میں مبارک ہے میں نے سنہری حروفوں میں دیکھا ماشاءاللہ اللہ تعبیر ہے افتخار عظیم مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے سرکار رجحان صلی اللہ تعالی علیہ کا نامی اس میں گرامی سنہری حروفوں سے لکھا دکھا اور اللہ تبارک و نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام جنت میں درختوں کے پتوں سے سنہری حروف میں لکھا ہے جنت کے پتوں سنہری حروف تعارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرمایا ہے تو اس کی تعویر یہ ہے کہ آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ جل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کیفیت بڑھے گی عشق رسول بڑھے گا مگر عشق رسول ایسے نہیں بڑھے گا آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انشاء اللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا مبارکباد اللہ تبارک کا بطالہ آپ ہمیشہ آشقان رسول کی صحبت میں ہی رکھیں آشقان رسول کی صحبت میں اٹھنا بٹھنا اور جینا مرنا ہم سب کو اللہ تبارک کا بطالہ تو حاف عاشقان کے ساتھ مدنی کے سفر کی نیت کر لیں تو ان شاء اللہ آپ کو دنیا اور آفتاب کی بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ اللہ اگلی کال سنتے ہیں علی الحبی صلی اللہ تعالی شیر کا نام علی ہے میرا نام رضوان ہے اور ساتھ کو مجھے آئے کہ میں ہوا تھا اور ایک ہے. دیکھے کی تھی. میں دار گیا اور میری پری آپ نے دیکھی عموماً پری ہمارے اچھے مقوم کے لیے پری استعمال کیا جاتا ہے خوبصورت عورت کے لیے عموماً پری استعمال کیا جاتا ہے ورنہ حقیقت یہ پری جن کی مونس جن ہی سمجھ لیں مرد ہے مضک ہے اور پری جو ہے یہ مونس ہے اور اگر یہی جن کی مونص بدور تو چڑیل ہے اور چڑیل بھی بولتے ہیں اور اگر یہی جن کی مونس خوبصورت ہوتی سے پری کہتے ہیں تو بہرحال پری در حقیقت جن ہے اس کی وہی تعبیر ہے جو جنات کو دیکھنے کی تعبیر ہے اور آپ ڈر بھی گئے ہیں اگر حقیقت میں بھی ڈرتے ہیں تو آپ سورہ قریش کا ویٹ کریں انشاءاللہ شاء آپ کا ڈر خوف دور ہو جائے گا آپ کے خواب کی تعبیر کچھ مناسب نہیں ہے تعبیر یہ ہے کہ آنے والے میں چور سے چور سے خدشہ ہے یا دکان میں یا کارخانے میں آپ کے اپنے آپ سے کوئی قیمتی چیز چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو لہٰذا اپنے چیزوں کی حفاظت کریں کس طرح حفاظت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت دے. کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ مکان ہو یا وہ کاروبار ہو دکان, کارخانہ ہو فیکٹری ہو یا افراد ہو یا ماں باپ ہوں یا گھر والے ہو, یا کچھ بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت دے دیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائیں ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کر دیں زبان سے کہیں کہ یا اللہ شے میں تیری حفاظت دیتا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا مگر آپ کے خواب کی تعبیر میں یہ خواب کی تعبیر یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کو چوروں سے خطرہ ہے دیکھیں اب خواب نے اور اس کی تعبیر سے کتنا بہترین فائدہ آپ کو حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کو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 یعنی آپ کی والدہ آپ سے خوش ہوں گی آپ کی والدہ کو آپ سے خوشیاں حاصل ہوں گی وہ آپ سے خوش رہیں گی اور بھائیوں کا جو آپ نے بیان کیا کہ ستارے مل کر آپ نے تو بھائیوں کا ذکر نہیں کیا یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ستاروں نے مل کر اللہ تعالی کا نام بنایا اور مل کر اللہ تعالی کا نام بن گیا اور سرکار علیہ سلاۃ والسلام کا نام بنا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 میں گلزار طبعہ سرگودا خیال کر رہا ہوں میں نے خواب یہ دیکھا کہ جیسے میرے جسم کا کوئی حصے سے خون نکلنا شروع ہوا اور پورے جسم پر پھیل گیا جیسے پورا جسم میں خون میں نہا گیا سلسلے میں شاد فرما دے جاوید گلزار طیبہ سرگودا جسم سے خون نکلا پھیلتا پھیلتا پورے جسم میں پھیل گیا ہو جیسا کہ خون سے نہا گیا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 عبد البحید اتاری بات کر رہا ہوں منڈی بہاد سے مجھے خواب آیا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک کالے رنگ کی بلی ہے اور وہ میری طرف بڑی محبت کے ساتھ بات کی آتی ہے پھر میں اسے اپنے بائیں ہاتھ سے شکر کھلاتا ہوں تو وہ بڑی محبت کے ساتھ کھاتی ہے اس کے بعد پھر نال کے نیچے میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ میرے عبد البحید اتاری منڈی بہاد سے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 اللہ تبارک و تعالی اس برے خواب کی بری تعبیر کو بدل لیتا ہے اور اچھے میں تبدیل کر دیتا ہے درود پاک ایک اچھا وظیفہ ہے آپ درود پاک کا ود کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ اس کی اس خواب کی برائی دور ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا بھی کہ مولا کریم اس خواب کی اچھائی میرے لیے کر دے اور اس خواب کی برائی کو مجھ سے دور فرما دے آمین اگلی کال سنتے ہیں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 تعبیریں بھی سن رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ ہمارا پسند بھی آیا ہوگا اچھا بھی لگا ہوگا ابھی کچھ خواب مزید میرے پاس باقی ہیں ان کی تعبیر ہیں مگر ایک شہری اجتماع جو کہ بابل المدینہ کراچی میں تقریباً روزانہ علاقوں میں شہری اجتماع ہوتا ہے پوری رات کا یہ اجتماع ہوتا ہے جس میں رات دس بجے سے لے کر گیارہ بجے تک بیان ہوتا ہے پھر وقفہ آرام اور پھر سحری کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سحری کے بعد سدائے مدینہ فجر کی نماز اشراک چاش اور مدنی ہلکا یہ ساری چیزیں ہوتی ہے اس کا ایک پرومو تیار ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی علامد شیخ تریکت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی نظر عنایت کے سطح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے الحمدللہ للہ رجب المرجب کے آتے ہی کثیر اسلامی بھائی نفلی روزے رکھتے ہیں مسلمانوں میں نفلی روزوں تحجد و اشراق کو چاش کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے روزانہ سہاری اقدامات کا سلسلہ جاری ہے آج بعد بازیشاہ صوبہ بابل مدینہ مکی ڈویژن مکام مرشد جامع مسجد حبیب مدنی کالونی دورا کالونی بابل مدینہ کراچی میں ساری اجتماع ہوگا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے اللہ صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی و, بارک و صلی. آخری خواب یہ بیان کیا گیا تھا کہ دانت ہل رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کیس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کے علاوہ محترم پیارے اسلامی بھائیوں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس خواب موجود ہیں مگر چونکہ اب ہمارے سلسلے کا وقت یہ ختم ہو چکا ہے اور بالکل اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ شاء اللہ تو ان خوابوں کو ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کریں گے آپ مایوس نہ انشاءاللہ ضرور آپ کے خواب شامل کریں گے اور تعبیریں بھی بیان کریں گے اعلانات سماج فرما لیں جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا خوابوں کی تعبیریں یہ نشر مقرر کے طور پر یعنی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بروز اتوار صبح آٹھ بجے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا خوابوں کی تعبیریں جو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اتوار کو صبح آ بجے ان دوبارہ نشر کیا جائے گا اور ہماری خصوصی نشریات برائے یو کے یو کے لیے یو کے ویورس کے لیے ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ ہے اور یہاں پاکستان میں رات کے تقریباً بارہ بجے ہوتے ہیں وہاں پیک ٹائم ہوتا ہے رات کے آٹھ بجے ہوتے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ اللہ روحانی علاج آج رات لائیو رات بارہ بجے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا اور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 یعنی تعبیر آپ کو بذریعہ ای میل ریپلائی میں بیان کر دی جائے تو خوابوں کی تعبیروں کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں خوابوں کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی t نیٹ کے ایچ اے -E خوابوں کی تعبیر ایٹ دعوت یا آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں اس پر آپ خواب اپنا بیان کریں گے انشاءاللہ دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ جلد سے جلد آپ کو تعبیر بتا دی جائے انشاءاللہ عزوجل اگلے بدھ کو اسی وقت پر انشاءاللہ عزوجل آٹھ بجے سے لے کر نو بجے تک خوابوں کی تعبیریں سلسلہ براہ راست ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہی اور اس کی خوب خوب دعوتیں عام کرتے رہی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد